الرحمن الرحیم سامعن اکرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانیوں پر حقوق فرائض اور اختیارات اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میں ان کو باضابطہ طور پر ادا کروں گا یہ ہے مانا اعلان کا اقرار کا اظہار کا اعتراف کا اسی طرح کوئی شخص کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اس کا اعلان اسے وہ جماعت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعلان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے جو اصول اور اس جماعت کے جو قواعد اور اس جماعت کا جو ڈسپلن ہے میں اس کی پابندی کا عہد کرتا ہوں اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرنے کا اعلان کرنے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر لا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان دو چیزوں سے کلمہ مرکب ہے کہ لا اللہ اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر پابندیاں لگائی جائیں گی میں ان پابندیوں کو قبول کروں گا اور اللہ کی کرم سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں اس حکم کی اطلاع کروں گا اللہ جس بات سے روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا اور ربے کائنات جس بات سے اجتناب کا حکم دیں گے میں اس حکم سے اس بات سے مجھ ہو جاؤں گا محمد الرسول اللہ اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ السلاط وسلام کے فرامین اور آپ کے منحیات آپ کے احکامات وہ بھی میرے لیے باجم الاماع اور باجب القاعت ہوگی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اسے مان لوں گا اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا یہ ہے تلمے کا معنی کہ پابندی کا اقرار ایک ضابطے کے اندر رہنے کا اعلان اگر کوئی شخص اس پابندی کے اقرار اور اعتراض کے بعد اس ضابطے کے نظام کے اوقات کے قواعد و احکام کو تسلیم نہیں کرتا تو معنی یہ ہے یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے ایک اس بات کا کہ اس نے اقرار جھوٹا کیا ہے اظہار جھوٹا کیا ہے اعلان دھوکہ دینے کے لیے کیا اور دوسرا اس بات کا مجرم کہ اس نے ضابطے کی نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں کی. اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس ضابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اکارا مجرم ہے کہ اس نے ابتدا میں اس ضابطے کو تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے اس نظام کے احکامات اس پر لاگو ہی نہیں ہوئے وہ اکارا مجرم لیکن اقرار کر کے پھر معافیت کرنے والا پابندی اپنے اقرار کی نہ کرنے والا یہ دوہرا مجرم ہے بالکل اس لیے جس طرح کہ میں نے مثال سے سمجھایا ایک آدمی پاکستان کے شہریت کے فارم کو پوری نہیں کرتا پاکستان کی نیشنالٹی اختیار ہی نہیں کرتا ایسے شخص پر پاکستانی قوانین اور پاکستانی ضوابط کا اطلاق نہیں ہوگا کیوں اس نے پاکستان کی شہریت کو اختیار ہی نہیں کیا لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کا شہری بند کا اختراف کر کے پھر پاکستانی ضابطوں کو نہیں مانتا ایسا شخص زوری سزا کا مستحق ہے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کافیوں سے زیادہ سخت مقرر کی گئی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود پھر اللہ رسول کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اللہ رسول کی بغاوت اختیار کرتے اور قرآن اور سنگت کے ضابطوں کو نہیں مانتے اسلام کی بنیادوں سے انحراف کرتے اپنی مرضی سے اسلام کے بعض اصولوں کو پکڑ لیتے بعض اصولوں کو چھوڑ دیتے ان کے متعلق خداوند عالم نے کلام مجید کے اندر الگ حکم نازل کیا کافروں کے لیے الگ مومنوں کے لیے الگ مومنوں, لیے الگ مومنوں کو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ضابطے کو تسلیم کیا یہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت الدوش کے مالک بن جائیں گے وہ جنت کہ جس کا سب سے ہلکا درجہ اس شرط کو ملے گا جس کی دنیا میں سب سے کم بیٹیاں ہوئی اور امام کائنات نے فرمایا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی اتنا بڑا باغ ملے گا کہ ان باغات کے اندر سوار ہو کر گزرتا رہے ستر سال لگ جائیں گے باغ ختم نہیں ہوں گے یہ وہ ہے جو مومن ملے کافروں کے لیے ارشاد کیا کہ اللہ رب العزت کاطروں کو جہنم نکیل کرے گا اور جہنم وہ ہے جس کی سب سے ہلکے عذاب کی ادنا سی مثال امام طاقت علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو اسی طرح جنت کے مقابلے میں سب سے ہلکی جہنم دی جائے گی اس نے بہت اچھے کام کیے بہت عمدہ طبیعت کا انسان اور نیتیاں بھی بہت کی لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کیا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے ہلکی جہنم اور دوزر کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کے اندر آنکھ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے شولے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوں یہ جہنگم کا اگنا ترین صاحب کافروں کے لیے لیکن وہ محمد جس نے اسلام کے اختیار کرنے کا اعلان کیا خدا رسول کے احکام کی پابندی کا اقرار کیا پھر اس نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا اس کی سزا کیا ہوگی فرمائے منافدینہ فضر کے لکھ والد تاجر الحمد البروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل کے اندر سوئی پیدا کرنے والے منافقوں کو جہنم کی طے کے نیچے رکھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاتال کیا ہے جہنم کی تہ کیا ہے فرمایا جہنم کی کہ میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ستر سال تک آدمی نیچے گرتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے منافق جہنم کی تح کیسا رکھا جائے لوگوں منافق کسے کہتے ہیں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ضابطے اور نظام کو تسلیم نہیں کرتا اپنے عمل سے اس کی تکلیم کرتا ہے اللہ کی توحید کو مانا نبی کی رسالت کو تقلیم کیا نماز نہیں پڑھی نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا روزہ رکھا رقاط ادا کی داروں کام کیے نماز بھی پڑی توحید اور رسالت کا اقرار بھی کیا زکام بھی ادا کی روزہ بھی رکھا استعمال کے باوجود حج نہیں کیا یہ بندہ بھی بنا دیا ہے اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد الرسول اللہ نے اسلام قرار دیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو اسلام کیا اپنی مرضی کو اور خدا بندے عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا ہے تارا ایسا منستا خزا اللہ ہوں اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہی مشرق نہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا اللہ کو چھوڑ کر دوسری درگاہوں پہ چھٹتا رب کی بارگاہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا بلکہ وہ بھی مشرق ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا جس نے اپنی من کی چاہوں کو اللہ کا معذب بلاتا ہے ہیال سلاؤ ہیا سلاؤ من اس کا نماز کے لیے آنے کو نہیں چاہتا اس کا من نماز کو آنے کو نہیں جا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوٹے بہل کو مستیام ہے وہ تم پر روزے خرچ کیے گئے اس کا من معمولی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا دوارا نہیں کرتا اللہ کہتا ہے آس دکھاؤ جو مال ہم نے دیا ہے جو مال کس نے دیا ہے اللہ نے ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک بٹا چالیس حصہ اللہ کے لیے نکالو من اس کا زکاس نکالنے کو نہیں چاہتا اللہ کہتے ہیں من اللہ ہے النا من استطاع البائی منستا ہر وہ شخص جس کے پاس حج کے لیے پیسے موجود ہیں اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے حد کے پیسے موجود ہیں لیکن من نہیں چاہتا خدا بندے عالم نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن میں کہو ارے ایسا من اتنا خدا الاو یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی نقسی خواہش کو اپنا رب بنا لیا اور وہاں ان کو حشر بھی قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ ہوگا کیوں اس نے اللہ کی نہیں مانی من کی مانی ہے اور دوستوں اسی لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ پیانتداری کے ساتھ سچا مسئلہ بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں چلو جی چار دماغی زیادہ آج آگے ہیں رمضان میں خوش ہو جاؤ ان کو خوش کر دو میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو شخص رمضان میں نماز پڑھتا باقی ایام میں نماز نہیں پڑھتا کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی نماز رمضان کی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جو شخص نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے رمضان کے روزے غیر ازر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں خدا کی قسم اس کے کون نماز کا سباب اس کے نام آیا میں درج نہیں ہوگا جو آدمی نماز پڑھتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے زکاس نہیں دیتا یا زکات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے زکات کے اندر فوکا کرتا ہے اللہ سے ایسے آدمی کو نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ بے وجہ اپنی جان کو جو خم میں ڈالے ہو جو آدمی یہ تینوں کام کرتا ہوں توحید رسالت کا اقرار بھی کرتا لیکن استطاعت کے باوجود حج کی نیت اور خواہش نہیں رکھتا اس کے لیے کوشش نہیں کرتا سن لو یہ سب سے اسلام کے پانچوں فہیدوں میں سے سے کم تر درجے کا فریضہ ہے اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں پر حج ہی نہیں ہے نماز سے کوئی بھی مستفنا روزے سے کوئی بھی مستفنا زکات سے ہر وہ وقت جس کے پاس صرف دو ہزار روپیہ ہو وہ مستفنا حج سے بہت سے لوگ مستثناء. بے شمار مخلوق ایسی ہے جس سے حج فرضی اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص آج کا ارادہ نہیں کرتا فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے یہ <سؤال> ایسا پیسہ جو پہلے تینوں پہیزوں کے مقابلے میں نسبت کم کر ہے اس کے بارے میں نبی یہ کائنات کا حکم ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں نکلتا اللہ کو کوئی پروانی چاہیے یہودی ہو کے مر جائے چاہے کیا مطلب ہے اس کے اسلام کا اسے کوئی فائدہ اس کے روزوں کا زکات کا نماز کا اسے کوئی فائدہ سنو سبب کیا ہے سبب یہ ہے اس نے اس اسلام کو نہیں مانا جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے اس نے اسلام کو مانا ہے جس کو اس نے اپنے نفس میں تراشا جس کو سمجھا کر لیا جس کو سمجھا نہ کیا مانا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں جھوٹا ہے نہ اس نے خدا ارش والے کو سمجھا نہ اس نے مستبوں مدینے والے کو سمجھا اس نے شیطان کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا رسول بنایا ہوا اس لیے دوستوں یاد رکھنا اللہ نے بہت سے چہرے رمضان مبارک میں ہم کو دکھائے اللہ تمہیں ہمیشہ مسجدوں کا نمازی بنا دے یاد رکھو اللہ کی قسم ہے تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں میرا کیا ہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو زکات دو نہ دو حج کرو نہ کرو رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو ہم کو کیا ہے لیکن اپنے نبی کی سنت میں اپنے نبی کی ابتدا میں ہم تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتلاتے ہیں کہ دوستوں اگر اسلام کا ایک مریضہ چھوڑ دیا باقی چار پرائز کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا اس لیے بےکار اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنی چاہیے اگر روزہ نہیں رکھنا نماز کیوں پڑھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ایک کام تو کرتا ہے اسلام کے اندر آدھا پی آدھا بغیر اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی اہمیت اور اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود موجود نہیں یا مسلمان ہو جا مکمل یا کھل کر ایک عمر کا اخلاق ہے یہ کیا ہے جس کو جی جا کر لیا اور لوگ کیا کہتے ہیں ایسا ہی بڑی سکتا کا رات کرتا ہے بڑی سکتا کا رات روزہ کبھی نہیں رکھا ایسے آدمی کا کوئی سکتا نہیں بڑا روزہ پبندی سے رکھتا ہے کبھی زکاس نہیں دی ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں جقت پابندی سے دیتا ہے نماز نہیں پڑتا ایسے آدمی کی کوئی کیوں اپنے مال کو ضائع کرتا کوئی فائدہ نہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فرمایا قیامت تک روزہ رکھتا رہے ایک روزے کی عنادی نہیں ہو ایک روزہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت تک روزہ رکھا رہے رمضان کا ایک روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی اگر ایک روزہ کی بات ہے جو سارے چھوڑ کے بڑا حاضی اور نمازی بن کے بیٹھا ہے اس نے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے لوگوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزہ نماز دکا حق اور اس کے ساتھ توحید و رسالت کا اقرار یہ پانچوں چیزیں ہوں تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے مگر میں مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا ہے استطاط کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو جب یہ پاپ کے فرمان کے مطابق وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ سوال یہ ہے ایک آدمی حج کے لیے ارادہ رکھتا ہے حکومت کو درخواست دیتا ہے دو چار برس تک درخواست دیتا رہتا ہے اس کی درخواست نہیں نکلتی مر جاتا ہے یا بعد میں غریب ہو جاتا ایسے آدمی کا کیا ہے ایسا آدمی شرم قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں ہاجیوں کی ساپ پہ اٹھایا جائے گا اور اس کے حج نہ کرنے کا گنا اس حکومت کے سر ہے جس نے اس کو حج کی سہولت فراہم وہ اللہ کے ہماری گنا قیامت کا دن ان اللہ وہ حج کرنے والوں میں اپنی طرف سے ارادہ رکھے اپنی طرف سے عزم کرے اپنی طرف سے محنت کرے یہ پانچ فرائے کم از کم اپنی زندگی کا حصہ بنا لے نماز کبھی ترک نہ کرے رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑے اللہ نے مال دیا یہ بڑا مشکل کام ہے مال اللہ کی راہ میں نکالنا سبب کیا ہے سبب یہ ہے آدمی سمجھتا ہے یہ مال میں نے کمایا اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے رب نے دیا ہے یہ مال میرے رب نے دیا اور جس نے دیا اس کی راہ میں ایک پٹا چالیس دینا ہے تو پھر آدمی کو دیتے ہوئے تکلیف ہر محمل ملی دی آدمی حبی سے پاک میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہتیت یہ کہ جب اللہ کے حکم پر ان سے مالوں کا سوال کیا جاتا سارا سارا مال لے کے آ جاتے ہیں آپ حیران رہ جائیں آپ کو کبھی یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے مسئلہ نہیں بتلایا کبھی ذہن میں نہیں آیا شاید آپ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سننے لگے ہوں صحابہ کے اندر اتنا یہ احساس پختہ تھا کہ مال اللہ کا ہے مال اللہ کا ہے اس لیے اللہ کے حکم پر ہر وقت لٹانے کو تیار رہتے ہر وقت لٹانے کو اتنا احساس پختہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں روکنا پڑا نبی کائنات کو انہیں روکنا پڑا آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے ایک بٹا تین حصے سے زیادہ مال نہ لٹاؤ دو بٹا تین سے پاس اتنا لوگوں کو یقین تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ میں خیرات کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک بڑا تین سے زیادہ اپنا مال خیرات روکا کیا اس کے صحابہ اتنے مطمئن اتنا ان کے ذہنوں میں دکھتا ہو گیا تھا یہ عقیدہ کہ جب رب نے دیا ہے اس نے مانگا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہمیں لٹانے میں کون سی دقت ہے وہ اور دیکھے گا اس قدر صحابہ کے اندر جوش چلے اور ان کا عقیدہ زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح اسی طرح کا عقیدہ تھا چھوڑ دو گھومنے اسی طرح کا عقیدہ تھا ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر کہ ایک حدیث میں آیا ہے ایک انسان نبی کا صحابی عورت بھی صحابی مرد بھی صحابی کتنے خوش نصیب تھے لوگ بیویاں بھی نبی کی صحابی مرد بھی نبی کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا موت ہو گیا ایک ہی بیٹا تھا اکلوٹا بچہ فوت ہو گیا رات کے وقت خامد آیا بیوی نے دیکھا تھکا ہوا ہے پریشان مصیبتوں کا مارا ہوا آیا ہے بیٹے کی پوتین کی کی خبر دوں گی پریشان پہ پوری رات خبر نہیں دی آرام سے سوئے صبح اٹھے عقیدے کی کس طرح درستی بھی. بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اللہ کے بندے تو مجھے ایک مسئلہ کو متلا اس نے کہا اگر کسی آدمی نے کسی شخص نے کسی ہستی نے تیرے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہوگی اگر وہ تیرے پاس اپنی امانت کا مطالبہ لے کے آئے تو تیا جواب دے گا اور صاحب نے اردو کی فرمانے گی اپنی بیری سے کیا دے جب امانت والا ہو کے لموں سے الفاظ نہیں نکلے گے کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوٹا دوں گا کہیں گی جی پھر سنو رات اللہ نے بچے کی صورت میں جو امانت ہم کو دی تھی اس نے مانگ لی وہ واپس لے گیا ہے اتنا ایمان اتنا اتنا اللہ اکبر صحابی کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا کہ میرا بیٹا رات کو کچھ چکا نے مجھے بتلائی ہو شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ حادثہ ہوا میری بیوی نے مجھ کو خبر ہی نہیں نئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا تیری بیوی اللہ کی نیکوں کار اس کے دل میں ایمان لاز ہو چکا اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ تجھے وہ واپس جاتا فرمائے گا جو قیامت تک تیرے نام کو روشن رکھے یہ لوگ جن کا ایمان یہ مال کو اگر اللہ کی امانت سمجھے یہ عقیدہ رکھے کہ مال میرا نہیں رب کا دیا ہوا پھر رب کے دیے ہوئے مال سے رب کے حکم پر ایک پٹا چالیس ڈھائی فیصد نکالتے ہوئے تکلیف کیوں گا لو تو جو بھی مانگے ہاتھ دیا ہوا تو تیرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ تو اسلام کا یہی مانگ کہ بچہ رب نے دیا رب نے اپنے ہاتھ سے سدا کرو باپ کاٹنے کے لیے تیار بیٹا کٹنے کے لیے تیار باپ کا عقیدہ بھی یہ ہے رب نے دیا بیٹے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رب نے عطا کیا ہوا جب جس نے ادا کیا اس نے مانگا ہے تو اعتراف کیا لوگوں اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو کم از کم پرائیں دے پنجگانا پنج گانا نہیں بات زکوات کی ادائیگی رمضان کے روزے بیت اللہ کا حج اور عقیدہ درست عقیدہ اگر ساری چیزیں موجود ہیں نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی اور اللہ کی توحید پر یقین لا بے تنہا ہو سارے عمل بے کار کسی عمل کا کوئی فائدہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں عقیدہ اور کا ادا کر رکھا اب اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا گوارا نہ کر محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا کمانا کیا ہے اس کا کمانا یہ ہے ساری خدائی ایک طرف اکیلا مصطفیٰ ایک طرف ساری خدائی کی بات کو ٹکرا دو محمد کی بات پہ آنچ نہ آنے پائے صلی اللہ ہو یہ مانا ہے تو ہم پنجانا کو ادا کرو زکا دو روزے رکھو حج کی اللہ نے تفتیق دی ہے حج کی نیت سے کمر باندھو قیامت کے دن اللہ کی بار گاہے سرخرو ہو جاؤ گے اس بدوی کی طرح جو دیہاتی جنگلی آ رہی جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا نبی پاک کی خدمت میں ہر آ کے کہتا کیا ہے کہ لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی نہیں ڈالا اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا کہنے لگا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے بالکل بھی آتی آدمی یا محمد کہتے اس نے سلّہ ہو سن لو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو یا محمد کہتے پکارنا نبی کو جائز ہے نہیں ہے حرام ہے لا تجالو ندار رسول دعار رسول کا دعا بات تم بات ہو کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارے صلی اللہ ہو یا لوگوں نے ہماری مکالفت کی وجہ سے کہا یا محمد کہنے یا محمد بابیاں سردیا رہنے تو یہ ہمارا کیا ہے اگر تم نے قرآن کی مکالفت کرنی ہے تو کرتے رہو ہم تمہیں کس طرح باز رکھ ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں قرآن کون سور اٹھارہ باروں ش آسمان سے بھی آگے کہا لا تجالو دعا وس کا دعا ہے بادا اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارے